سورت الحدیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحل ما معاف السماوات والارض شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ کی تصبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے لہو ملک السماوات ارد زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے یہی وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے وہ اعلیٰ کل شعیب قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے اسی کی طاقت سب سے بڑی ہے اول آخر اول ظاہر اول بات وہ کل شعی علیم وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی یہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کو سمجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعاؤں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں مثلاً ایک دعا میں آتا ہے کہ انتل اول فلیس قبلک قبل تو تو پہلا ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں وہ تو ہی آخر ہے کوئی تیرے بعد نہیں وہ فلئی فلیس فوک کشائی تو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں وہ انتل بات نو فلئی سا تو ہی باطن ہے کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں یعنی اول و آخر سارا حکم اقتدار قوت ہر چیز کا مالک تو ہی ہے اور باقی سب تیری مخلوق ہے جب انسان اللہ کے ناموں کو جانتا ہے اس کی صفات کو پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر بھی آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل بھی چاہتا ہے پھر مزید فرمایا ہوق اسماوا تیول اردفی سطیام اتنی بڑی زمین اور آسمان اور آسمانوں کے اندر کی بے پناہ مخلوق کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا اور میں اسے چھ دنوں میں پیدا کیا تم مستویٰ العرش پھر عرش پر مستوی ہوا یا علاما یخرجما وہی جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے جو اس سے نکلتا ہے اب یہ جو عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہے امام مالک سے کسی نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ال استوا معلوم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سبحان و مستوی ہوئے کیف و مجھول؟ کیسے ہوئے کیا طریقہ تھا کسی کو نہیں خبر اللہ نے نہیں بتایا تو کیسے پتا چل سکتا ہے وہ سوال و اور اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہوا تھا تو یہ سوال ہی بدت ہے ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر ہیں اوپر ہیں پھر فرمایا جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے یعنی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد جو اوپر جاتی سب اللہ تعالی کے علم میں ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی ہر جگہ وہ ساتھ ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ہے یا اس کے بارے کی بھی تفصیل جو ہے یا حقیقت ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے جانتا ہے اور نیک بندوں کی مدد بھی کرتا ہے جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے یہ ہے تمہارا رب لہٰذا تم کیا کرو آمین بال ہی وہ ہی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وہ ان فکو مما جا مستی نفی اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے جو تمہاری جانشینی میں اس نے دی ہیں تمہارے اختیار میں دی ہیں فلدین منو منکم کم وہ ان فکو اجر تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ مال کم لا تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے کم حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اندھیروں سے نکلے جہالت کے لا کے اور روشنی کی طرف آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ اللہ کا ہے اگر تم نہیں دو گے تو تم خود ہی محروم رہ جاؤ گے اور اگر انسان غور کرے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیتا وہ اسی میں سے دیتا جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو تو اس لیے کس بات کا احسان تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے یعنی جب دین کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یعنی جب اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی وہ اسٹیبلش ہو جائے گا ایک دن تو اس کے بعد جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کے مال کی وہ قدر نہیں ہوگی جو مشکل وقت میں خرچ کرنے والوں کی جبکہ اس کے ساتھ کوئی بظاہر ترقی نظر نہیں آتی اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اس سارے کے سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے بھی برابر نہ ہوگا یعنی جن صحابہ کرام نے اپنی غربت اسرت تنگی کے دور میں خرچ کیا ان کا چھوٹا سا سرمایہ بھی خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے اس کے بعد کہ جب سب کچھ آسانی ہو گئی اور پھر کوئی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لائے ایک اور جگہ پر آتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم لوگ احد پہاڑ برابر بھی یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکو گے یعنی جن صحابہ کرام نے ابتدائی تنگی کے دور میں خرچ کیا ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے وعدے فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عجر مارتا نہیں لیکن اس وقت میں قربانی کرنا جب انسان خود مشکل حال میں ہو وہ قربانی کہیں زیادہ بڑی ہوتی بنسبت نسبت اس کے کہ جب انسان سہولت کے ساتھ کچھ کر رہا ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یعنی اللہ اجر دیتے وقت یہ دیکھے گا کہ کس نے کس وقت میں کیا کام کیا اور کیسے کیا مندی اللہ کردن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے یعنی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھنا تمہیں کو لوٹانا ہے تمہیں کو اجر ملے گا اور اس کے لیے بہترین اجر ہے یو المؤمنین نول ممنات اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے یہ کون سا دن ہے قیامت کا یسع آ بین ایدیہم و بی ایمانہم ہم کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یہ کس چیز کا نور ہوگا ان کے ایمان کا ان کے عمل صالح کا اور ان کی نیکیاں روشنی کی شکل میں ان کو قیامت کے اندھیروں میں راہ دکھا رہی ہوگی ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں کیونکہ دنیا میں انہوں نے وہ نور حاصل نہیں کیا ہوگا یعنی جس شخص کے دل میں سچا ایمان نہیں اس کے برعکس منافقت ہے تو قیامت کے دن اس کے اندر وہ روشنی بھی نہیں ہوگی اس کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو سچے ایمان والوں کو ملے گی دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز نہ ہو تو انسان دوسرے سے لے لیتا ہے کام چلا لیتا ہے وہاں بھی لوگ یہ چاہیں گے کہ دوسرے نور میں سے کچھ دے دیں تاکہ اس دن کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حال کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا یعنی جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے گا ایک طرف اس دروازے کے اندر والی سائٹ پہ نیمتے ہی نیمتے بہاریں ہی بہاریں اور دوسری طرف باہر والی سائٹ پہ دوزہ کا عذاب تو منافقین کے لیے یہ دروازہ ایک حد فاصل ہوگی وہ اس کو کراس کر کے اندر نہیں آ سکیں گے ایمان والوں کے ساتھ نہیں جا سکیں گے کیونکہ انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی ایمان کے لیے وہ اپنے دین کے لیے جس مخلص اہل ایمان نے دی تھی تو اس لیے انجام بھی فرق وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ہم تو ایک گھر میں رہتے تھے ایک جگہ پر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے ہماری دوستیاں تھیں مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا یعنی مسلمان ہو کر بھی تم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا تم ایمان اور کفر کے بیچ میں ہی لٹکتے رہے موقع پرستی کی یعنی انتظار میں رہے کہ کب فیوریبل حالات ہوں تو ہم دین کی طرف آ جائیں یعنی یہ نہیں کہ ہر حال میں دین قبول کیا صرف کنوینیس کے ساتھ صرف فائدے کے موقع پر شک میں پڑے رہے یعنی تمہارا اصل تو یہ کہ یقین نہیں تھا اللہ کے بارے میں شک کتاب کے بارے میں شک احکامات کے بارے میں شک تو جب ایک انسان کسی بھی چیز کے بارے میں شک رکھتا ہے تو پوری طرح قربانی نہیں کر سکتا قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لے سکتا اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں کہ ہاں ہمارے بہت سارے جو نیک دوست ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی تمہیں موت آ گئی یا پھر یہ کہ تم مغلوب ہو گئے اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا یعنی منافقین اور کفار سے کسی قسم کو کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں لیا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے اللہ کی بات سنتے ہی ان کے دلوں کی بے حسی ختم ہو جائے ان کے اندر ایک حرارت آ جائے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے مجھے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسک بنے ہوئے ہیں یعنی یہود و نسارا اپنے انبیاء کے جانے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو بھلا دیا اور صرف ظاہری ظاہری دین رہ گیا اس کی کوئی اسپرٹ نہیں رہی تو آج تم دیکھو کہ کس طرح اللہ کا نام جب لیا جاتا ان کے سامنے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے اللہ کے نا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نشانییں صاف صاف تم کو دکھا رہے ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو ان المدیقین اقرد اللہ کردن حسنا اجر کریم مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دو میں جانے والے ہیں خوب جان لو ان حیات الدنیا ابلا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں وزین تم و کہ ایک ظاہری دل لگی اور ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کرنا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش جب بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشکار خوش ہو گئے کہ ہر طرف گرینری ہو گئی پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی پھر وہ بس بن کے رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت ہے اور اللہ کی مخفرت اور اس کی خوش ندی ہے وہ مل حیات اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کا انجام ہم دیکھ سکتے ہیں خود انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح بچپن سے جوانی اور جوانی سے بُڑاپے کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور کس طرح اچھا بھلا جوان صحت مند خوبصورت انسان بڑھاپے میں بیمار نظر آنے لگتا ہے پھر اسی طرح اگر کھیتوں کو دیکھیں زمین کو دیکھیں تو کیسے بازو کا ترے بھرے ہوتے ہیں لیکن ان کے انجام کو دیکھیں تو کس طرح وہ سوکھ سڑ جاتے ہیں کھیتیاں کٹ جاتی ہیں اور زمین بالکل ویران نظر آتی ہے اسی طرح اولاد کو دیکھیں تو کچھ عرصہ وہ گھر کی رونق ہوتی ہے پھر اس کے بعد سب اڑ جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں یہی حال باقی تمام چیزوں کا بھی ہے کوئی بھی چیز انسان اگر دیکھے کہ یہ پہلے کہاں تھی اب کہاں ہے اور آئندہ کہاں ہوگی کچھ بھی پائیدار نہیں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں سب ختم ہونے والا ہے تو پھر انسان کرے کیا, کیا اسی دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو کے رہ جائے نہیں سابق علا مخفر تم رب وہ جنت اردو کا اردل دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو باہم کمپٹیشن کرو قسمیں میں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وہ آسمان و زمین جیسی ہے بہت بڑا گھر ہے وہ تمہارے لیے جو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ما اصاب میں مصیبت في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو یعنی اللہ سبحان تعالی کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین پہ جو پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے لیکن یہ علم ایسا نہیں جب پتا گر جاتا ہے تو اس کو پتا چلے یہ اس سے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون پتا کتنے عرصے میں گر جائے گا کون انسان کب فوت ہو جائے گا کس انسان پہ کب تکلیف آئے گی یہ اللہ تعالی کا وسیع علم ہے جو صرف ماضی پر نہیں جو صرف پرزینٹ حال پر نہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے جیسے ماضی کے بارے میں یعنی اس کے لیے برابر ہے کہ کون سی چیزیں ہو چکی اور کون سی نہیں ہو چکی اور یہ دراصل تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں اتا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے یہ کون کرتا ہے وہی جس کے دل میں دنیا محبت رسی بسی ہوتی ہے اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں یعنی لوہا زمین سے پیدا نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو میں نے اتارا اوپر سے آیا یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے یعنی اللہ تعالی نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے یعنی جو شریر ہیں شر پسند ہے دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کا حق مارنے والے ہیں ان کو اس سے روکا جائے ہم نے علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے ان کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے ان سب کے بعد عیسیٰ اپنے مریم کو مبوس کیا اور اس کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ دل کے بہت نرم اور ترس کھانے والے لوگ ہیں اور رہوانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی روانیت کیا دنیا کو چھوڑ دینا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوش کی طلب میں انہوں نے آپ ہی بدعت نکالی پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا اسی لیے دین میں ایسے کام نہیں شروع کرنے چاہیے جو انسان نبھا نہ سکے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا نا تو اس کو پتا تھا کہ ایک انسان کی کیا وسط ہے کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا تو اس لیے اس نے ہمیں ہماری بہت سی ضروریات کے ساتھ پیدا کیا اس میں کھانا پینا بال بچے گھر شادی اور بہت ساری چیزیں تو اگر کوئی شخص ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر ان کے قریب نہ جائے بے وجہ فاقہ کشی کرے یا شادی نہ کرے یا بچے نہ پیدا کرے تو یہ تمام چیزیں انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کو نبھا سکے یہ ان نیچرل ہونا ہے تو اس لیے جب نصارہ نے اپنے اوپر یہ چیزیں ڈالی نیکی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم رکھا تو پھر کیا ہوا کہ اس کی پابندی نہ کر سکے تو کوئی چیز شروع کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا بلکہ دگنا اجر ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی وہ مان کے نہیں دیتے یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اتخ اللہ اللہ سے ڈرو وہ آمین بے رسولی ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کم کی فلئی مر رحمتی ہی لَكُمْ وہ اپنی رحمت کا دورہ حصہ تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی روشنی عطا کرے گا اور پھر کل قیامت کو بھی روشنی نصیب ہوگی سوچیے اس وقت انسان جو حشر کا دن اندھیروں کا دن ہے ہر ایک کے پاس اپنی پرسنل روشنی ہوگی کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی کسی کی صرف اس کے قدموں تک ہوگی اور منافق کی صرف اس کے انگوٹھے میں کے ناخن میں ہوگی کبھی جلے گی کبھی بجے گی اسی وجہ سے وہ ڈر کے مارے دوسروں سے روشنی مانگے گا مگر کوئی اس کو دے نہ سکے گا تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے دن حشر کے میدان میں اس کے لیے روشنی ہو تو وہ وہاں تلاش کرنے کے بجائے یہیں سے ساتھ لے کے جانی چاہیے اور وہ ہے ایمان کی روشنی عمل صالح کی روشنی اچھے اخلاق کی روشنی اللہ کی محبت کی روشنی تخبہ کی روشنی اور اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا اور اللہ کا فرحم ہے تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پہلی قوموں کو ہی نہیں انبیاء اور کتابوں سے نوازا بلکہ تمہارے پاس بھی رسول بھیجا اور تمہیں بھی کتاب اتا کی یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے واللہ العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے وآخر دعوانا ان رب یہاں پر ہمارا پارا مکمل ہوا اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں پارے میں میں نے جو محسوس کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جیسے عذاب کے بارے میں آیات پڑھتے تھے سنتے تھے اور جہنم کی جو سزائیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خوف کا احساس ہوتا ہے لیکن آج مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے الرحمان کی جو رحمت وہ میں نے باقاعدہ فیل کی ہے مطلب بے شک کے مومن جو ہے وہ خوف اور امید میں رہتا ہے لیکن آج اللہ تعالی نے جس طرح سور رحمان میں اور واقعہ میں جنت کی خوبصورتی اس کے انعامات اور اس کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہ دوں اور خوف کی بجائے اگر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ شوق اور جذبے سے اللہ کو راضی کرنے اللہ کے اللہ کام کروں تو میرا خیال ہے اس میں اور زیادہ مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی کیونکہ پھررو اللہ بھی کہا گیا جی کہ اللہ کی طرف دوڑو اور سابقون کی بات بھی ہوئی جی تو جی یہ ساری چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف اور تیزی سے بڑھیں جی شکریہ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس میں آج یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی سے ریلیٹ کریں بحثیت ایک ماں ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ رزلٹ کے اس کے لیے شروع سال سے کرتے ہیں کہ تیاری کرو تو کم سے کم فرسٹ نہیں آؤ سیکنڈ نہیں آؤ تو اچھے بچوں میں تو شمار ہو جاؤ تو یہی اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم مقرب لوگوں میں سے ہوں تو کم سے کم ہم دائیں بازو والے لوگوں میں سے تو ہو جائیں اللہ دل ہمیں دل اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لا, لا, لا سکیں شہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی ہر اینگل سے کی ہے قرآن میں ہر قسم کی بات انسان کے لیے دے دی کہ انسان چاہے تو اس سے رہنمائی لے روشنی لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اس پورے پارے میں جنت کی بہت ساری باتیں بتائی گئی لیکن دونوں صورتوں میں خاص طور پہ آیا ہے بما کن تم تاملون کہ جنت تمہیں اس لیے ملے گی جو تم عمل کرتے ہو ہم بحثیت امت ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے کسی کا پلو پکڑ کے ہم چلے جائیں گے لیکن یہ عمل کی بات ہوئی آج کی جتنی بھی آیات تھیں اسے یہ چیز پتہ چلی جو سامنے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے قرآن بہت آسان ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے جو سے نصیحت حاصل کریں تو ہم ہماری ہی, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اسے نصیحت پکڑنی چاہیے کیونکہ اللّہ تعالیٰ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ ولاقت یس سرن القرآن الکر حل میں مدکر مسلسل یہ تقرار ہے کہ کیا کوئی ہے جو سے نصیحت حاصل کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی بات پوری مخلوق جو ہے وہ مان رہی ہے سوائے انسان کی جو اشرف المخلوقات ہے ہوا سمندر درخت سب کچھ سب اللہ تعالیٰ کے کہنے مان رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی سمے نہ کے اس پر چلیں اور اپنا سجد سجدے میں گر جائیں کیونکہ اگر ہم مان نہیں رہے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اب ہم خسارے میں ہیں آج ستائیسویں پائر میں اس بات کا ذکر آیا کہ تنگی میں خرچ کرنا زیادہ اجر آج. کا باعث ہے تو اگر ہم آج دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ تو ہمارے آس پاس کچھ ہیلپرز ہوتے ہیں کچھ مددگار کچھ میڈس تو ان کو اگر ہم یہ اس بات کا شعور دلائیں کیونکہ وہ لوگ بچارے کام کے بوجھتلے بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں ان کو کم از کم اس بات کا اگر ہم شعور دلائیں کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی کچھ نکال سکتے ہیں اپنی منیمم سیلری میں سے تو وہ زیادہ آپ کو اجر ملے گا بنسبت اس کے اور لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور وہ خرج کرتے ہیں آج کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمارے سامنے آیات رکھی ہیں اس میں دیکھیں میں یہ سوچ تھی کہ تمام آیات ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں پہلے ففیر رو اللہ کی بات بھی پھر بات ہوئی کہ اللہ کی مقفرت جو ہے وہ بہت بسی ہے اور پھر دوڑو اللہ کی مقفرت کی طرف پھر سورہ رحمان میں فرمایا کہ اللہ مل اور جیسے کہ آپ نے ہمیں حدیث بھی بتائی کہ خیرکمن تعلّہ مل قرآن و تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے تو مجھے ایسا لگا کہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ زیادہ اولین درجے پر ہے تو ہمیں سیکھنے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس پر اسٹریس کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ سابق ربی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا ہم سے وہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہم نے اللّہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا آسان کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کے لیے بہت دعائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ